سلط من ان کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا اور ان اصحاب الیمین میں ایک جماعت ان مومنوں کی ہوگی جو حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براثت سے پہلے تک اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کی اور ایک جماعت امت محمدیہ کی ہوگی جیسا کہ صحیح مسلم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ اہل جنت کی آدھی تعداد امت محمدیہ سے ہوگی اس کا ذکر آیات تیرہ چودہ کی تفسیر کے ضمن میں گزر چکا ہے ابو العالیہ مجاہد عطا اور زحاق وغیرہ کا خیال ہے کہ سلۃۃ من الاولین سے مراد امت محمدیہ کے دور اول کے لوگ ہیں اور سلّۃ من الاخرین سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو دور اول کے بعد آئے اور وہ تمام صالحین امت محمدیہ ان میں شامل ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے